تبارک وهو على كل شيء بڑی شان ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے الذي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ جس نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے اور وہی ہے جو مکمل اقتدار کا مالک بہت بخشنے والا ہے خلق جس نے سات آسمان اوپر تلے پیدا کیے تم خدائے رحمان کی تخلیق میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے اب پھر سے نظر دوڑا کر دیکھو کیا تمہیں کوئی رکھنا نظر آتا ہے تم بس پھر بار بار نظر دوڑاؤ نتیجہ یہی ہوگا کہ نظر تھک ہار کر تمہارے پاس نامراد لوٹ گی اور ہم نے قریب والے آسمان کو روشن چراغوں سے سجا رکھا ہے اور ان کو شیتانوں پر پتھر برسانے کا ذریعہ بھی بنایا ہے اور ان کے لیے دہتیاگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے عَذَابُ اور جن لوگوں نے اپنے پروردگار سے کفر کا معاملہ کیا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے اد جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے کے آواز سنیں گے اور وہ جوش مارتی ہوگی نوئی کل ایسا لگے گا جیسے وہ غصے سے پھٹ پڑے گی جب بھی اس میں کافروں کا کوئی گروہ پھینکا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا انا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير وہ کہیں گے کہ ہاں بیشک ہمارے پاس خبردار کرنے والا آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور کہا کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ تم بڑی بھاری گمراہی میں پڑے ہوئے ہو اور وہ کہیں گے کہ اگر ہم سن لیا کرتے اور سمجھ سے کام لیا کرتے تو آج دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے فَاَعْتَرَفُوا بِذَنْبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ اس طرح وہ اپنے گناہ کا خود اعتراف کر لیں گے غرض پھٹکار ہے دو زخوالوں پر ان يخشون ربهم لهم اس کے برخلاف جو لوگ بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بے شک مغفرت اور بڑا عجر ہے وہ اور تم اپنی بات چھپا کر کرو یا زور سے کرو سب اس کے علم میں ہے کیونکہ وہ دلوں تک کی باتوں کا پورا علم رکھنے والا ہے بھلا جس نے پیدا کیا وہی نہ جانے جبکہ وہ بہت باریک بین مکمل طور پر باخبر ہے هو جعل الارض فی من وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو رام کر دیا ہے لہذا تم اس کے مونڈوں پر چلو پھرو اور اس کا رزق کھاؤ اور اسی کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر جانا ہے مَن فِي السَّمَاءِ اَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف بیٹھے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو وہ ایک دم تھر تھر لگے ام امین من في ان عليكم حاصبا كيف یا کیا تم آسمان والے کی اس بات سے بے خوف ہو بیٹھے ہو کہ وہ تم پر پتھروں کی بارش پر دے پھر تمہیں پتا چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ <نَكِيرٌ> اور ان سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تھا پھر دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا أولم يروا الى الطير فوقهم صار ما إلا الرحمن. إنه بکل شیئ بصير. اور کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر نظر اٹھا کر نہیں دیکھا کہ وہ پروں کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں اور سمیٹ بھی لیتے ہیں ان کو خدا رحمان کے سوا کوئی تھامے ہوئے نہیں ہے یقیناً وہ ہر چیز کی خوب دیکھ بھال کرنے والا ہے من هو جند ينصركم من دون ان الكافرون غرور بھلا خدا رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بن کر تمہاری مدد کرے کافر لوگ تو نیرے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں ام من ان امسک فی اگر وہ اپنا رزق بند کر دے تو بھلا وہ کون ہے جو تمہیں رزق عطا کر سکے اس کے باوجود وہ سرکشی اور زاری پر جمے ہوئے ہیں مست بھلا جو شخص اپنے منہ کے بل اوندا چل رہا ہو وہ منزل تک زیادہ پہنچنے والا ہوگا یا وہ جو ایک سیدھے راستے پر سیدھا سیدھا چل رہا ہو قُلْ هُوَ الَّذِي اَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے مگر تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کہہ دو کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے پاس تمہیں اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا وَيَقُولُونَ مَتَا هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا ام کہہ دو کہ اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور میں تو بس صاف صاف طریقے پر خبردار کرنے والا ہوں فلما رأوه زلفتاً وجوه كفروا هذا كنتم به تدعون پھر جب وہ اس قیامت کے عذاب کو پاس آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جو تم مانگا کرتے تھے اے پیغمبر ان سے کہو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ چاہے اللہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو ہلاک کر دے ہم پر رحم فرما دے دونوں صورتوں میں کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا کہ وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے چنا چیئن قریب تمہیں پتا چل جائے گا کہ کون ہے جو کھلی کمراہی میں مبتلا ہے قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن کہہ دو کہ ذرا یہ بتلاؤ کہ اگر کسی صبح ہو تمہارا پانی نیچے کو اتر کر غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں چشمے سے ابلتا ہوا پانی لا کر دے دے